On behalf of Virtual University, I welcome you to the course on Visual Programming. میرا نام جنیت ہرون صدیقی ہے اور میں نے ریسنٹلی پروگرام انالیسس میں پی ایچ ڈی کی ہے یونیورسٹی آف ٹیکسس ایٹ آسٹن سے اور میں آپ کو ویژول پروگرامنگ کا کورس پڑھاؤں گا تو ویژول پروگرامنگ کے کورس میں آپ کیا سیکھنے جا رہے ہیں پہلی چیز جو ویژول پروگرامنگ کے لفظ سے ذہن میں آتی ہے وہ گرافکس یوزر انٹرفیسز ہیں کہ آپ نے ابھی تک ایک پروگرام کی ہے ایک کنسول پہ جس کو ہم کنسول بیسڈ ایپلیکیشنس کہتے ہیں کنسول بیسڈ ایپلیکیشنس میں آپ ایک کنسول پہ اپنا پروگرام لکھتے ہیں اسی پہ آپ کی انپٹ ہوتی ہے اسی پہ آپ کی آؤٹ پٹ ہوتی ہے اس کے کنٹراسٹ میں گرافکس یوزر انٹرفیس ایپلیکیشن مور کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں جیسے ورڈ یا ایکسل آپ نے یوز کیا ہوگا ان ایپلیکیشنز میں بہت سارے بٹنس ہیں بہت ساری ونڈوز ہیں اور یہ سارے ایلیمنٹس یا مینیو ہے یہ سارے ایلیمنٹس آپ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں آپ کسی وقت بھی کسی چیز پہ کلک کریں تو ایپلیکیشن اکارڈنگلی رسپونڈ کرتی ہے اب اگر آپ اپنے کنسول بیس پروگرامنگ ماڈل کو سوچیں تو اس میں آپ اس طرح سے نہیں بتا رہے ہوتے کہ یہ بٹن پریس ہو تو یہ کرنا ہے یا یہ ونڈو یا یوزر یہ ٹائپ کر دے تو یہ کرنا ہے آپ اس میں کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے یوزر سے یہ ان پٹ لے کے دو تو وہ پروگرامنگ ماڈل بڑا ڈفرینٹ ہے اور گرافکس یوزر انٹرفیس اپلیکیشنز بڑی ڈفرینٹ ہیں اور گرافکس یوزر انٹرفیس بیسڈ ایپلیکیشنس ہمارے اس کورس کا پرائمری ٹاپک ہیں اب گرافکس یوزر انٹرفیس ایپلیکیشنس قریب تمام ماڈلس میں ایک ایسے ماڈل پہ بیس ہوتی ہیں جسے ہم ایونٹ ڈریون پروگرامنگ ماڈل کہتے ہیں اور ایونٹ ڈریون پروگرامنگ ہمارے اس کورس کا ایک فنڈامنٹل ٹاپک ہوگا اور ہم اس ٹاپک کو سمجھیں گے اور اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے ایون وداؤٹ ریگارڈ ٹو ویژول پرامنگ اور گرافکس یوزر انٹرفیس بیسڈ ایپلیکیشنس ہم اس ایونٹس کے کنسیپٹس کو اور اس کی ایپلیکیشنس کو سمجھیں گے اور پھر ہم اسے اپلائی کریں گے کہ یہ کنسیپٹ گرافکس یوزر انٹرفیس اپلیکیشنس پہ کیوں اپلائی ہوتا ہے اور ایسے نہیں ہے کہ گرافکس یوزر اینڈ انٹرفیس ایپلیکیشنس بن نہیں سکتی بغیر ایونٹ ڈریون ماڈل کے لیکن جب ہم اس کو سمجھیں گے تو آپ گے کیوں ایونٹ ڈریون ماڈل کو اتنا آسان بنا اس کے اس گرافکس یوزر انٹرفیس اپلیکیشن کی ایگزامپل کے طور پہ جو شروع سے کورس میں لے کے چلیں گے وہ ڈیسک ٹاپ اپلیکیشنز ہوں گی جیسے ورڈ ایکسل میں نے ابھی ایگزامپل دی لیکن جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے ہم اس میں ویب بیسڈ ایپلیکیشنس اور موبائل ایپلیکیشنز بھی ڈسکس کریں گے اور ان کو ڈسکس کرنے کی فنڈامینٹل ریزن یہ ہے کہ ایون ڈریون ماڈل جس طریقے سے گرافکس یوزر انٹرفیس ایپلیکیشنز انیبل کرتا ہے وہ ایزیلی ڈیسک ٹاپ سے ویب پہ اور ویب سے موبائل پہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے تو ایک بار جب آپ نے ایون ریون کے فنڈامنٹل سمجھ لیے ایک بار جب آپ نے گرافکس یوزر انٹرفیس ڈیزائن کے فنڈامنٹل سمجھ لیے تو آپ کسی بھی نئے سسٹم پہ کسی بھی نئے فارم پہ آپ کے لیے گرافکس یوزر انٹرفیس ڈیزائن کرنا مشکل کام نہیں رہے گا اس کورس میں ہم ایک بڑی گراؤنڈ اپ گراؤنڈ اپ اپروچ لیں گے آپ کو میں ایزیوم کرتا ہوں کہ سی پلس پلس آتی ہے میں ایزیوم کرتا ہوں کہ آپ کو ڈیٹا اسٹرکچرز آتی ہے اینڈ ڈیٹ سیٹ اس کے علاوہ میں آپ سے کچھ ایزیوم نہیں کر رہا تو اس کورس کا پری ریکویزٹس جو میں آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آپ کو سی پلس پلس میں پروگرامنگ آتی ہو آپ کو ڈیٹا اسٹرکچرس کے کنسیپٹ ہو اور اس کے علاوہ جو بھی نئی لینگویجز جو بھی نئے کنسیپٹس ہوں گے وہ ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے اور ہم ایک گراؤنڈ اپ فیشن میں ڈسکس کریں گے گراؤنڈ اپ سے میری کیا مراد ہے بہت سارے کیسز میں آپ اگر گرافکس یوزر انٹرفیس کی کوئی بک اٹھائیں یا کوئی کورس پڑھیں تو پہلے ہی شروع میں آپ کو ایک گرافکس یوزر انٹرفیس اپلیکیشن ٹیسٹ چھوٹی سی بنائیں گے اور پھر اس میں بتائیں گے یہ چیز کیوں آئی یہ چیز کیوں آئی یہ کیوں آئی اور اس کے بعد آپ کو ایک اوورال پکچر آہستہ آہستہ آپ کی بنے گی ہم یہ اپروچ نہیں لیں گے ہم اس کے ادھر اپروچ لیں گے جس میں ہم سی پلس پلس میں ایک ایون ڈریون اپلیکیشن بنانے کی کوشش کریں گے ہم اس طرح سے گرافکس یوزر انٹرفیس نہیں بنا سکیں گے لیکن ہم ایونٹ ڈریون ایپلیکیشن بنا سکتے ہیں اور جب ہم وہ ایونٹ ڈریون کے کنسپٹ سی پلس پلس سے انڈرسٹینڈ کر لیں گے اس کے بعد ہم مور کمپلیکس لینگویجز اور ڈیفرنٹ ٹیکنیکس کی طرف جائیں گے اس کی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ ایک اپلیکیشن لکھنی ہے اور اس کا سی پلس پلس میں لکھنی اور اس کا مین فنکشن میں لکھ دوں گا تو آپ کو اس کی اوور پکچر کلیئر نہیں ہوگی میں آپ کو مین لکھتے دوں جس کا آپ کوڈ بھی نہیں دیکھ سکتے اور آپ کو کہوں کہ یہ تین چار فنکشنز لکھ دو تو جب ہم کمپلیکس کمپلیکس لینگویجز جو آپ کو بیسیکلی ہیلپ کرنا چاہتی ہیں کہ آپ کے لیے یہ اپلیکیشنس لکھنی آسان ہو جائیں جب آپ ان میں پروگرامنگ کرتے ہیں تو وہ آپ کو اتنی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ آپ کو اوورال پکچر نہیں سمجھ آتی تو ہماری جو گراؤنڈ اپروچ ہوگی وہ آپ کو اس میں ہیلپ کرے گی کہ آپ اس پہلے پکچر کو سمجھیں گے اور پھر ہم کمپلیکس لینگویجز کی طرف جائیں گے یہ بہت ایک ہینڈز آن کورس ہے اس میں ہمارا بہت زیادہ امفسس ایگزامپلز اور اسائنمنٹس پہ ہوگا میں کورس میں ہر لیکچر میں پروبلی پرابلی ہر لیکچر میں کوئی نہ کوئی ایگزامپل یا ایک سے زیادہ ایگزامپلز ڈسکس کروں گا اس کا کوڈ ہم دیکھیں گے ان دی اسٹارٹ جو ہم ایگزامپلس لیں گے اس میں میں ایون سی پلس پلس کے فنڈامنٹلس ہلکے پھلکے ریویو کر دوں گا تاکہ اگر آپ کو کوئی چیز بھول رہی ہے تو وہ کلیئر ہو جائے آگے جا کے ہم آف کورس اتنی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے لیکن پھر بھی بہت زیادہ ایگزامپلز ہوں گی اور اگر آپ اس کورس سے ریئلی really بینیفٹ لینا چاہتے ہیں تو اسائنمنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں آپ ایک اسائنمنٹ کریں گے تو آپ کو چیز یاد رہے گی تو آپ کو وہ کنسپٹ سمجھ آئے گا آپ اسائنمنٹ چھوڑیں گے کہیں گے جی صرف ایگزام میں کویشچنس کے آنسر کر دیں تو شاید آپ کورس تو کلیئر کر لیں لیکن آپ کو یہ فنڈامنٹلس نہیں سمجھ آئیں گے تو اسائنمنٹس پہ بہت زیادہ ایمفیس ہے اسائنمنٹس کر کے یہ کورس آپ کو صحیح سمجھ آئے گا اور اس کورس کا آپ کو ریئل بینیفٹ ہوگا اس کورس میں ریفرینس کے لیے ہم پرائمریلی دو بکس یوز کریں گے اور یہ پہلی بک ہماری ایونٹ پروسیسنگ ان ایکشن ہے یہ آفر ایٹس اور پیٹر نیبلیٹ کی لکھی ہوئی بک ہے اور اس کو ایز ایونٹ ڈریون پروگرامنگ کے ریفرنس کے طور پہ یوز کریں گے بہت کم بکس ہیں جو ایونٹ ڈریون پروگرامنگ کو ایز اے فنڈامنٹل ڈسکس کرتی ہیں آپ کو ایسی بڑی بکس ملیں گی مث ویژول بیسک پہ یا سی شارپ پہ جو آپ کو گرافکس پروگرامنگ سکھائیں گی اس میں ایگزامپل اپلیکیشن بتائیں گی اور کہیں بیچ میں ڈسکس کر جائیں گی بھی ایونٹ کیا ہوتا ہے اور ایونٹ ڈریون پروگرامنگ کیا ہوتی ہے لیکن میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے ایونٹ ڈریون پروگرامنگ کو ایز اے کنسیپٹ اور ایز اے فنڈامنٹل ڈسکس کرنے کا فائدہ بتایا ہے جب آپ کو فنڈامنٹل سمجھ آئیں گے کنسیپٹ سمجھ آئیں گے تو آپ ان کو دوسری لینگویجز پہ ویب ٹیکنالوجیز پہ موبائل اپلیکیشنز پہ اپلائی کر سکیں گے تو یہ بک ایون پروسیسنگ کرتی ہے اور یہ بک, کو ڈسکس ہی نہیں کرتی تو اس بک سے آپ کو صرف پتہ چلیں گے ایونٹ رنگ کے فنڈامنٹلز اور جو گرافکس یوزر انٹرفیس کی ایگزامپل ہے اس کے لیے ہم ایک سیکنڈ بک یوز کریں گے یہ بک ہے پریزنٹیشن فاؤنڈیشن اور ونڈوز پریزنٹیشن فاؤنڈیشن کو ان شارٹ ڈبلیو پی ایف کہتے ہیں ہم اس بک کو ایز آ گرافکس یوزر انٹرفیس ڈیزائن ایگزامپل ڈسکس کریں گے یہ سی شاپ کو ڈسکس کرتی ہے اور ڈبلیو پی ایف ایک کافی ماڈرن گرافکس یوزر انٹرفیس ڈیزائن کا ماڈل ہے جس میں ایون ریون کا کافی اسٹرانگلی یوز ہوتے ہیں تو اس بک کو اور یہ بہت پاپولر بک ہے ڈبلیو پی ایف کی اور اس کو ہم یوز کریں گے اور اس کو ہم ایز ایون پروگرامنگ کے کنسیپٹ ہم فرسٹ بک سے سمجھیں گے اور یہ آپ کو اس کی ڈیٹیل کورس آؤٹ لائن میں بھی ملے گی اور ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے جائیں گے کہ ہم کون سی بک کا کون سا ریفرینس یوز کر رہے ہیں اور باقی آپ کو ہم ڈسکس کرتے جائیں گے تو اس بک میں جو سی شاپ اور ڈبلو ایف کے کنسیپٹس ہیں یہ اگین کوئی پری ریکوزٹ نہیں ہے آپ کو اس میں میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جو پری ریکوزٹ ہیں وہ آپ کے وہی یہاں جو بھی whatever new thing we discuss میں آپ کو فرام دا اسٹارٹ بتاؤں گا تو آپ کو اس میں کوئی پری ریک نہیں ہے یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ ان دو بکس کے بعد جب ہم ٹوورڈس دا اینڈ جائیں گے اور ہم ویب یا موبائل کو ڈسکس کریں گے تو ہم کچھ آن لائن ریفرینسز کریں گے ان کے لیے بٹ اس ٹائم پہ آپ اس ایون ریون اور گرافکس یوزر انٹرفیس کے فیلڈ میں خود اتنے ایکسپرٹ ہو چکے گے آپ ان آن کو خود بھی یوز کر سکتے ہیں اور کافی آپ کو سمجھ آئے گی کہ نئی ٹیکنالوجیز کیسے اٹھا کے انہیں اسٹڈی کر سکتے ہیں تو ابھی یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ لیٹر ان دا کورس ہم ویب ٹیکنالوجیز ڈسکس کریں گے تو اس میں جو سب سے کی چیز ہم ڈسکس کریں گے وہ براؤزر بیسڈ ایپلیکیشنز ہیں مطلب آپ نے ایک ایگزامپل دیتا ہوں جی میل آپ یوز کرتے ہیں جو گوگل کی ای میل ویب بیسڈ ایپلیکیشن ہے اور آپ اس میں پورا آپ کے پاس ایک لوکل کلائنٹ کی طرح کا پورا ای میل کلائنٹ آ جاتا ہے ایک ویب براؤزر کے اندر ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اس طرح کی ایپلیکیشن براؤزر کے اندر کیسے بن سکتی ہے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ پوری ایپلیکیشن ایک ایونٹ ڈریون ایپلیکیشن ہے اور اس میں کچھ فنڈامنٹل ٹیکنالوجیز ہیں جو اس ایونٹ ڈریون ایپلیکیشن کو انیبل کرتی ہیں اور اکثر اسے ان شارٹ ایجیکس کہہ لیتے ہیں اور ہم یہ ساری ٹیکنالوجیز اور یہ چیزیں اس وقت ڈسکس کر کے اور پھر اپنے ایونٹ ڈریون کے کنسیپٹ اپلائی کریں گے اور دیکھیں گے کہ ویژول ویب بیسڈ ایونٹ ڈریون ایپلیکیشنس کیسے بن سکتی ہیں اگین اس میں بھی کوئی پری ریکوزٹ نہیں ہے آپ کو ویب اپلیکیشنس کا کچھ بھی نہ پتہ ہو تو بھی آپ اس کورس میں جو کچھ سیکھیں گے اس کی بیس پہ کلائنٹ سائیڈ بروزر بیسڈ ویب ایونٹ ڈریون ایپلیکیشنس بنا سکیں گے اور پھر کورس کے بالکل لاسٹ کپل آف ویکس میں ہم جا کے موبائل اپلیکیشنز ڈسکس کریں گے اور اور ان پرٹیکولر ہم آئی فون کے اپلیکیشن ڈسکس کریں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ ایک نئی لینگویج ہے وہاں پہ ہم آبجیکٹیو سی یوز کر رہے ہوں گے وہ ایک ٹوٹلی totally نیا ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ ہے لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ جو کچھ آپ نے سیکھا ہے وہ اس طرح اس پہ اپلائی ہوگا کہ آپ کے لیے اس کی لرننگ چند دنوں کا کام ہوگی بجائے اس کے کہ جو فرسٹ گرافکس انٹرفیس اپلیکیشن آپ نے ڈسکس کی ہے جو پرابلی آپ دو مہینے میں سیکھیں گے لیکن وہ فنڈامنٹلز آپ کو اتنے ہیلپ کریں گے کہ آپ اس نئے پلیٹ فارم کو بہت کوئک گراسپ کریں گے موبائل پروگرامنگ میں بھی کوئی پری ریکوزٹ نہیں میں آپ کو سارے ٹولز ساری چیزیں ون بائی ون سکھاؤں گا ساری چیزیں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے موبائل اپلیکیشنز میں کیا کمانڈس ہیں آبجیکٹو سی میں سی شاپ سے کیا فرق ہے یہ ساری چیزیں آپ اس کورس میں سیکھیں گے تو ان سمری ویژول پروگرامنگ کے کورس میں آپ کیا سیکھنے جا رہے ہیں آپ ایونٹ ڈریون پروگرامنگ کے فنڈامینٹل سیکھ رہے ہیں اور ان کی اپلیکیشنس فار ڈیسک ٹاپ ویب اینڈ موبائل دیٹس دا کی کنسیپٹ آف دس کورس اب ہم ایک بڑی سمپل سی پلس پلس کی ایگزامپل لیں گے اور اس ایگزامپل کے بعد ہم ایکچولی دو ایگزامپلس لیں گے اور ان دو اگزامپلس کو لینے سے میرا مقصد ہے کہ میں آپ کو دو چیزیں دکھاؤں گا کہ یہ کتنی ایزیلی سی پلس پلس میں آپ کرتے ہیں اور بڑا لی کرتے ہیں لیکن آپ یہ سوچتے نہیں ہیں کہ آ, یعنی اس میں کوئی کمپلیکیشن ہے لیکن ایز سن ایز ہم ان دونوں چیزوں کو کمبائن کر کے اکٹھے کرنے کی کوشش کریں گے تو اچانک کوڈ بڑا کمپلیکیٹ ہو جائے گا یہ میں آپ کو بالکل گراؤنڈ اب جو آپ کو سی پلس پلس آتی ہے جو اس کو میں آپ کو کمانڈ بائی کمانڈ بتاؤں گا بھی اور وہاں سے ہم اس ایگزامپل کو لے کے چلیں گے تو اب ہم پہلی اگزامپل لیتے ہیں یہ بڑی سمپل اگزامپل ہے میں چونکہ ہم پہلی سی پلس پلس کی اگزامپل دیکھ رہے ہیں اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں آپ کو سی پلس پلس کے جو کنسیپٹس ہیں وہ انٹروڈیوس کروں گا تو اس میں ہم سب سے پہلے آئیو سٹریم انکلوڈ کر رہے ہیں جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا یہ سی ان اور سی آؤٹ کو یوز کرنے کے لیے ہم اسے انکلوڈ کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے مین فنکشن لکھا ہے جو ایک انٹ ریٹرن کرتا ہے اور یہ آپ کا سکسس کوڈ ہوتا ہے کہ آپ کی اپلیکیشن سکسیزفلی کمپلیٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ریٹرن زیرو کا مطلب ہے کیا سکسیزفل ہے یا ریٹرن یا کوئی اور نمبر ایک ایرر ہوتا ہے تو ہم نے اس کے اینڈ میں ریٹرن zero کیا ہوا ہے اس کے بعد ہم نے ایک کریکٹر ڈکلیئر کیا ہے جس کے اندر آپ کا ایک ایس کی کریکٹر آ سکتا ہے اس کے بعد ہم نے ایک ڈو وائل لوپ یوز ہے اور ڈو وائل loop پہلی آلٹریشن تو چلتی ہی چلتی ہے اور اس کے بعد وائل کے اندر جو کنڈیشن دی گئی ہے جو یہاں پہ لکھی ہے اے ناٹ ایکل ٹو یعنی جب تک ایک کریکٹر جو آپ کا ویریبل ہے اس کے اندر ایکس ویلیو نہیں آ جاتی تب تک یہ لوپ چلتا رہے اور اس کی پہلی لائن میں ہم نے اے کو ڈیزائن کیا ہے اسٹینڈرڈ ایس ٹی ڈی ڈبل کالن سی ان ڈاٹ گیٹ اب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک ڈفرینٹ طریقے سے اسے یوز کیا ہو بعض لوگ اسے یوزنگ نیم اسپیس ایس ٹی ڈی پہلے لکھ دیتے ہیں اور پھر یہ ایس ٹی ڈی ڈبل کالن نہیں لکھنا ہوتا تو اگر آپ نے یوزنگ میں اسپیس ایس ٹی ڈی اسٹارٹ میں لکھ دی ہے یا آپ اس طرح سے پروگرام کی دی ہیں تو آپ یہ اسٹینڈرڈ ڈبل کالر نہیں لکھیں گے اگر نہیں لکھا تو آپ کو یہ اس طرح سے مینشن کرنا ہے تو سی ان ڈاٹ گیٹ آپ کو اسٹینڈرڈ ان پٹ اسٹریم سے ایک کریکٹر دے گا وہ کریکٹر آپ کا ویریبل اے میں آ جائے گا اس کے بعد ہم سی آؤٹ کو یوز کر کے اسے اسکرین پہ پرنٹ کر دیتے ہیں یہ جو ڈبل less کے آپریٹر ہے اسے انسرشن آپریٹر کہتے ہیں اور اس کے تھرو یہ کریکٹر سکرین پہ چلا جاتا ہے اور سی ان سی آؤٹ اگر آپ کو پتہ ہی ہوگا یہ کنسول ان پٹ اور کنسول آؤٹ پٹ کے لیے اور یہ اگین میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا یہ کنسول بیسڈ پروگرامنگ ہے تو اس ایگزامپل میں ہم کر کے رہے ہیں اس ایگزامپل میں ہم سی ان سے کریکٹر لیتے ہیں اسے سی آؤٹ پہ پرنٹ کر دیتے ہیں تو بڑی سمپل ایگزامپل ہے جب تک یوزر وہ ایک کریکٹر کرے گا انٹر دبائے گا وہ کریکٹر آؤٹ پٹ ہوگا جب تک وہ ایکس نہیں دبا دیتا جیسے ہی وہ ایکس دبائے گا پروگرام ٹرمینیٹ ہو جائے گا بہت ہی سمپل اگزامپل ہے سی پلس پلس کے کورس کے اسٹارٹ کی ایگزامپل ہے تو لیٹس کمپائل ایٹ اینڈ رن اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کس طریقے سے کمپائل اور ہم رن کر رہے ہیں تو ہم اس وقت یہ کمانڈ یوز کر رہے ہیں جی پلس پلس مائنس او ایگزامپل ون ایگزامپل ون ڈاٹ سی سی اور اس کو آپ نے دیکھا یہ کمپائل ہو گیا اور اس میں جو آپ جی پلس پلس یوز کر رہے ہیں یہ ایک یونکس کی ہے اور اگر آپ ونڈوز بیس سسٹم یا کوئی اور آپ ڈیو سی پلس پلس کوئی اور سی پلس پلس یوز کر رہے ہیں تو اس کی کمانڈ اکارڈنگلی ہوگی یہ جو مائنس او لکھا ہے اس جی پلس پلس کے کیس میں اس کا مطلب ہے کہ آؤٹ پٹ فائل جو ایگزیکیوٹیبل ہے اس کا یہ نام ہے اور اب ہم اسے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اور ہم اسے ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں ڈاٹ سلیش ایگزامپل ون اور اگین اگر آپ ونڈوز بیس سسٹم میں آپ کو یہ ڈاٹ سلیش کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اگر آپ کیوریئس ہو رہے ہیں تو اس ڈاٹ سلیش کا یونکس بیس سسٹم میں پرپز یہ ہوتا ہے کہ یہ ایگزامپل ون کرنٹ ڈائریکٹری میں پڑی ہے کیونکہ یونکس بیس سسٹم میں اگر آپ کی کوئی ایگزیکیوٹیبل گیون ایک پاتھ اسٹرنگ میں نہیں ہے جو آپ نے پہلے سے سسٹم کو دیا ہوا ہے تو سسٹم اسے ایگزیکیوٹ نہیں کرتا جبکہ ونڈوز اور ڈاس بیس سسٹم میں وہ کرنٹ ڈائریکٹری کو بھی اس پاتھ میں امپلیسٹلی انکلوڈ کر لیتا ہے اگین نتھنگ امپورٹنٹ لیکن اگر آپ کیوریئس ہے تو آپ یہ سمجھ لیں تو اب ہم اے آؤٹ پٹ ہوا بی پریس کیا بی آؤٹ ہوا سی پریس کیا سی آؤٹ ہوا ایکس پریس کیا اور ساتھی اپلیکیشن ٹرمینیٹ ہو گئی تو یہ ہم نے بڑی سکسیزفلی ایک بہت ہی سمپل اپلیکیشن بنائی ہے اور اب ہم کرنے کیا جا رہے ہیں ہم اسی طرح کی ایک اور بہت ہی سمپل اپلیکیشن بنائیں گے اور اس بار ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو ہم نے کنسول سے انپٹ لیا یوزر یہ ٹائپ کر رہا تھا اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ایک فائل ہے اس فائل میں اگر کوئی چیز ایڈ ہو جاتی ہے تو وہ ہم پرنٹ یعنی ایک آپ کے پاس میں ٹیکسٹ فائل کا آپ کو ایک نام دے دیتا ہوں آپ اس میں اگر ونڈوز سوچ رہے ہیں تو آپ سوچیں کہ میں ایک سائٹ پہ نوٹ پیڈ کھول کے اس میں اگر کچھ لکھ دوں اور اسے بند کر دوں ادھر آپ کی اپلیکیشن چل رہی ہے تو اس کو پتہ چل جائے کہ فائل میں چینج ہوئی ہے اور آؤٹ پٹ کر دیں یہ کوئی بہت مشکل نہیں ہے ابھی ہم اس کا کوڈ دیکھیں گے بڑے آسانی سے آپ اسے کر سکتے ہیں آپ بار بار دیکھیں فائل اوپن کر کے کہ اس میں جو کریکٹر پڑا ہوا ہے یا اس میں جو کنٹینٹ ابھی ہم صرف ایک کریکٹر کے لیے بنائیں گے تو بہت ہی سمپل ہے اس میں جو کریکٹر پڑا ہوا ہے وہ وہی ہے جو پہلے پڑا تھا یا چینج ہو گیا اگر چینج ہو گیا آپ پرنٹ کر دیں گے دوبارہ فائل کھولیں گے اگین یہ بہت کوئی آپٹیمل سولوشن نہیں ہے بٹ بہت ہی ایک سمپل ایگزامپل ہے تو ہم یہ ایگزامپل دیکھتے ہیں اس ایگزامپل میں ہم نے آئیو اسٹریم کے ساتھ ساتھ ایف اسٹریم بھی انکلوڈ کی ہے اور یہ ایف سٹریم آپ کو فائل فنکشنز دیتی ہے اگین آپ کو سی پلس کے کورس سے پتا ہوگا کہ فائل ان پٹ آؤٹ پٹ کے لیے ہم یہ انکلوڈ ایف اسٹریم کرتے ہیں اسی طرح سے انٹ مین ہے جس طرح سے لاسٹ ٹائم تھا ایک کیریکٹر اے ہے اسے ہم نے انیشلائز کر دیا ہے ایک مائنس پہ ابھی اس کی ریزن آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد ہم نے ایف اسٹریم ایف اسٹریم ہوتی ہے انپٹ فائل اسٹریم اگر آپ نے سی پلس پلس میں فائلنگ کی کمارس یا فائلنگ کے طریقے جو فائل انپٹ آؤٹ پٹ ہے وہ نہیں سیکھی تو آپ ساتھ دیکھ لیں یہ بہت آسان ہے جیسے سی ان اور سی آؤٹ کام کرتے ہیں کنسول کے لیے اسی طریقے سے ایف اسٹریم پی ٹی میچ اسی طریقے سے فائلز کے لیے کام کرتی ہے تو یہ ایف اسٹریم ایک ہوتی ہے ان پٹ فائل اسٹریم ایک او ایف اسٹریم ہوتی ہے آؤٹ پٹ فائل اسٹریم اور ایک خالی ایف اسٹریم ہوتی ہے جس پہ دونوں کر سکتے ہیں لیکن چونکہ ہم یہاں صرف ریڈ کرنا چاہتے ہیں اس لیے ہم نے ایف اسٹریم یوز کر لی اس کے پیرامیٹرز کیا ہیں پہلا ایک فائل نیم ہے ہم نے ایک ٹیسٹ ڈاٹ ٹیکسٹ بس فائل نیم دے دی ہے اس کے ساتھ ہم نے کوئی ڈائریکٹری مینشن نہیں کی جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کرنٹ ڈائریکٹری میں ہونی چاہیے اور سیکنڈ پیرامیٹر اگر آپ دیکھیں تو ہم نے یوز کیا ہے ایس ٹی ڈی اسٹینڈرڈ ڈبل کالن اسٹریم ڈبل کالن ان تو یہ اگین جو ایس ٹی ڈی ڈبل کالن ہے یہ اس لیے یوز کیا ہے کہ ہم نے اوپر یوزنگ نیم اسپیس ایس ٹی ڈی نہیں لکھا تو اگر آپ یوز ٹو ہیں کہ مین سے پہلے یوزنگ نے اسپیس ایس ٹی ڈی لکھتے ہیں تو آپ وہ لکھ لیں اور یہ ایس ٹی ڈی ڈبل کالن نہ لکھیں اور وہ نہیں لکھتے تو یہاں لکھ لیں اگر آپ دونوں نہیں کریں گے تو آپ کو کہے گا یہ اس اسٹریم کا مجھے نہیں پتا یہ کہاں سے آئی ہے نیم اسپیسز کا یہ پرائمری پرپز ہوتا ہے اور جو سیکنڈ ڈبل کالن ان ہے وہ اگین ایک انم ڈیفائن ہوا ہے اس اسٹریم کے اندر اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ فائل ہمیں ان کے لیے اوپن کرنی ہے اب نیکسٹ لائن میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں ایف ایف ڈاٹ گوڈ اینڈ اے از ناٹ اکول تو مے بی آئی ڈونٹ نو آپ نے مے یہ گڈ اور پیک کے فنکشنز نہ یوز کیے تو گڈ کا فنکشن یہ بتاتا ہے کہ یہ فائل سکسیزفلی اوپن ہو ہے اور ریڈیبل ہے ہو سکتا ہے یہ فائل ایگزسٹ ہی نہ کرتی ہو تو اس کیس میں ہم چلتے رہیں گے میں بی کوئی یوزر یہ فائل بنا دے اور پھر ہم ایک سے آوٹ پٹ کر دیں گے جو بھی اس میں اپیئر ہوگا اور سیکنڈ ہم کر رہے ہیں ایف پیک ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے لاسٹ ایگزامپل میں سین ڈاٹ گیٹ یوز کیا تھا تو گیٹ اور پیک بہت سملر فنکشنز ہیں دونوں ہمیں فائل کے اندر جو یا سٹریم کے اندر کنسول پہ جو نیکسٹ کریکٹر ہے وہ دیتے ہیں فرق دونوں میں کیا ہے کہ پیک سے وہ کریکٹر سٹریم سے یہ یعنی پیک کے بعد جتنی بار پیک کرتے رہیں گے ہمیں وہی کریکٹر بار بار ملتا رہے گا جبکہ کہ گیٹ ہوتا ہے اچھا یہ کریکٹر تو لے لیے یہ ہو گیا اب اگلی بار وہ نیا کریکٹر دے گا تو پیک کا جیسے پیک ورڈ کا مطلب ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے کہیں لیکن اسے گیٹ نہیں کر رہے تو جب ہم اس سے پیک کر رہے ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو اے ہم نے رکھا ہوا ہے وہ کیا اس کے اکول تو نہیں ہے اور اس میں ہماری لاجک یہ ہے کہ وہ اے ہم یاد رکھ لیں گے نیکسٹ لائن اگر آپ دیکھیں اے از اکول ٹو ایف ڈاٹ گیٹ تو فائل میں اگر اے جو وہاں پہ پڑا ہوا ہے اس سے ڈیفرنٹ ہے تو ہم نے اے میں وہ ڈیفرنٹ ویلیو اٹھا لی اور نیکسٹ ٹائم جب ہم آئیں گے تو اگر جب تک وہ دوبارہ چینج نہیں ہوگی یہ ایف کنڈیشن ٹرو نہیں ہوگی مثلا فائل میں اگر اے پڑا ہوا ہے تو ایف ڈاٹ پی اے ریٹرن کرے گا اور ہم اپنے ویریبل اے سے اسے کمپیئر کریں گے اور ہم دیکھیں گے وہ جو ہمارے اے میں تو مائنس سائن پڑا ہوا ہے یہ دونوں ایکول نہیں ہیں تو ہم اے کو بھی اپنے ویریبل اے کو بھی کریکٹر اے پہ سیٹ کر دیں گے نیکسٹ ٹائم جب تک وہ کریکٹر چینج نہیں ہوتا ہماری اے از ناٹ اکول ٹو ایف پی کی کنڈیشن ٹرو نہیں ہوگی پھر اگر کوئی فائل میں جا کے اسے چینج کر کے بی کر دے تو یہ ہماری کنڈیشن بریک ہو جائے گی ہمارے ویریبل اے کے اندر کریکٹر اے پڑا ہوا ہے اور اب فائل کے اندر کریکٹر بی پڑا ہوا ہے تو ہم اس کنڈیشن کے اندر آئیں گے اف کی باڈی کے اندر آئیں گے تو ہم اے میں وہ کریکٹر اٹھاتے ہیں جو فائل میں پڑھا ہوا ہے اگر وہ چینج ہو گیا ہے اور پھر سی آؤٹ کے تھرو اسے پرنٹ کر دیتے ہیں اور ساتھ اینڈل جو اینڈ آف لائن کا آبجیکٹ ہوتا ہے وہ پرنٹ کرتے ہیں تاکہ وہ فوراً اپیئر ہو جائے اور اگین ہم نے ہر جگہ ایس ٹی ڈی ڈبل کالن لکھا ہے کیونکہ ہم نے یوزنگ نیس فیس نہیں یوز کیا اور اس کے بعد ہم فائل کلوز کرتے ہیں تاکہ اگر کسی اور کو اوپن کر کے نوٹ پیڈ میں کچھ لکھنا ہے تو وہ اوپن کر سکے بعض آپ سسٹم سائملٹینس لاؤ کرتے ہیں بعض نہیں کرتے اس لیے ہم نے سیف ہوتے ہوئے اسے کلوز کر دیا ہے اور جب تک وہ جو فائل سے ریڈ کیا ہوا کریکٹر ہے وہ ایکس نہیں ہوتا تب تک ہم چلتے جاتے ہیں لوپ میں اب اگر آپ الگ دیکھیں تو اس میں ایک چھوٹا سا فلو ہے کہ ہم نے اے کو انیشلائز کیا ہے مائنس سائن پہ اب اگر فائل میں مائنس سائن ہی ہم پہلے ڈال دیں تو وہ پرنٹ نہیں ہوگا بٹ ہم اس چھوٹی سی مائنر ڈیٹیل کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں بیسک ہماری لاجک یہ ہے فائل میں کچھ بھی چینج ہو کوئی بھی کریکٹر آئے ہم اسکرین پر پرنٹ کر دیں اینڈ میں ہم اگین ریٹرن زیرو کا کوڈ دیتے ہیں تو اس ایگزامپل کو ابھی ہم کمپائل کریں گے اور رن کر کے دیکھیں گے کہ اس ایگزامپل میں کیسے یوز ہوتا ہے اور اس ایگزامپل کے لیے اگین میں ایک آ, نئی کمانڈ انٹروڈیوس کروں گا اگین یونکس بیس سسٹم پہ ہوں ایک ایکو کی کمانڈ یوز کروں گا اور ایکو کی کمانڈ کچھ نہیں خاص نہیں کرتی ایکو کو جو پیرامیٹر میں دیں وہ میں لکھ ہے میں چونکہ ونڈوز بیس سسٹم اس وقت نہیں یوز کر رہا آپ کی ایگزامپل ایک یونکس بیس سسٹم یوز کر رہا ہوں ایکو یوز کر رہا ہوں اگر آپ ونڈوز بیس سسٹم پہ بیٹھے ہیں آپ ویسے ایک نوٹ پیڈ میں جا کے ٹیسٹ اور ٹیسٹ بنا کے اس کے اندر ایڈ کر لیں تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کمپائل کر کے اور اس کو رن کر کے تو اگین ہم جی پلس پلس کی کمانڈ یوز کر رہے ہیں اس بار ہم مائنس سو ایگزامپل اور ایگزامپل ٹو سی سی ایک اور پہ میں مینشن کر کہ جو یہ ڈاٹ سی سی ہم یوز کرتے ہیں یہ بعض پلیٹ فارمز پہ ڈاٹ سی پی پی یوز کرتے ہیں بلکہ پلیٹ فارمز کیا کہنا یہ دونوں چیزیں ہر جگہ چلتی ہیں بعض کا سی پلس پلس اپلیکیشنز کو ڈاٹ سی سی لکھ لیتے ہیں بعض کا سی پی پی لکھ لیتے ہیں آ, تو اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا اگر آپ اس کے ایکسٹینشن ڈاٹ سی پی پی بھی لکھنا چاہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے تو اس کو ہم کمپائل کرتے ہیں یہ جی پلس پلس کی کمانڈ ہم نے ایگزیکیوٹ کی ایک اپلیکیشن کمبائل کمپائل ہو گئی اور اب ہم اسے رن کرتے ہیں ہم نے اسے رن کیا تو اب یہ سٹک ہو گئی ہے یہ بیسیکلی ویٹ کر رہی ہے کہ فائل میں کوئی چینج ہو بار بار فائل کو چیک کر رہی ہے ہو کچھ نہیں رہا تو ہم یہ اب ایک دوسری ٹرمینل ونڈو کھولتے ہیں اور اس میں ہم یہ ایکو کی کمانڈ جو میں نے ابھی آپ کو مینشن کی تھی اس ایکو کی کمانڈ کی مدد سے ہم ایک کریکٹر اے اس فائل میں ٹیسٹ اور ٹیکسٹ میں انسرٹ کر رہے ہیں یہ جو گریٹر دین کا آپریٹر ہے یہ فائل میں کچھ انسرٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے کہ یہ جو ایکو کی کمانڈ کا آؤٹ پٹ ہے یہ بجائے کنسول پہ آنے کے ایک فائل میں چلا جائے بلکہ ہم ایسے ہی کرتے ہیں کہ پہلے ایکو کر کے اے کر کے دیکھتے ہیں کیا آؤٹ پٹ آتی ہے جی ہم نے ایکو اے کیا اور آؤٹ پٹ آئی اے تو اب ہم ایکو اے گریٹر دین ٹیسٹ اور ٹیسٹ کر رہے ہیں وچ مینس کہ یہ جو آؤٹ پٹ آئی تھی یہ فائل میں چلی جائے اور ہم نے کمانڈ ایگزیکیوٹ کی کوئی آؤٹ پٹ نہیں آئی کیونکہ اب یہ فائل بن گئی ہے اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پرانی ٹرمینل ونڈو ہے جہاں پہ ہماری یہ جو اپلیکیشن سی پلس پلس میں ہم نے لکھی ہے یہ چل رہی ہے ادھر جا کے دیکھتے ہیں ادھر بھی اے آؤٹ ہوا ہے یہ کیسے ہوا کیونکہ وہ ہمارا ہماری اپلیکیشن کنٹینیوسلی ٹیکسٹ ڈاٹ ٹیکسٹ رہی تھی جیسے ہی ایکو کی کمانڈ سے وہ فائل بنی ساتھ ہی اس نے یہ اپنے نیکسٹ لو پوائٹریشن میں دیکھا کہ وہ true ہو گیا ایف ڈاٹ ہو گیا اور اس کے جو پہلا سیکنڈ کنڈیشن تھی کہ مائنس سائن از ناٹ جو ایف ہے جو پیک میں اسے کریکٹر a ملا ہے وہ اکول نہیں ہے تو وہ کنڈیشن کے اندر گیا اس نے آؤٹ پٹ کر دیا اب ہم ایک اور ٹرائی کرتے ہیں ہم اس بار دوسری ٹرمینل ونڈو میں echo b greater than ٹیسٹ کرتے ہیں اس بار ہم ٹیسٹ ڈاٹ فائل میں کریکٹر b لکھ رہے ہیں اب کیا ہوگا دوسری ٹرمینل ونڈو میں ہم نے دیکھا ہے ساتھ ہی کریکٹر b اپر ہو گیا اب اگر ہم اس echo b کی کمانڈ دوبارہ لکھیں یہ ایک بی گریٹر دین ٹیسٹ اور ٹیکسٹ پھر لکھیں یعنی اسی فائل کے اندر ہم بی دوبارہ لکھ رہے ہیں تو کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ ہماری جو سیکنڈ کنڈیشن ہے کہ ہمارا کیریکٹر چینج نہ ہو وہ کنڈیشن فیل ہو رہی ہے اس لیے جب بھی فائل میں کچھ چینج ہوتا ہے ہماری اپلیکیشن وہ پرنٹ کرتی ہے تو اب ہم نیکسٹ یہ کرتے ہیں کہ ایکو ایکس کرتے ہیں اور یاد رہے کہ ایکس ہماری ٹرمینیٹنگ کنڈیشن تھی تو ہم نے ایکو ایکس گریٹر دین ٹیسٹ اور ٹیکسٹ کیا ایکس پرنٹ ہوا اور ساتھ ہی اپلیکیشن اینڈ ہو گئی دوسری ٹرمینل ونڈو میں تو یہ ایک اور بڑی سمپل اگزامپل تھی جس میں ہم نے اگر آپ نے آف کورس فائل ان پٹ آؤٹ پٹ دیکھا ہوا پہلے سی پلس پلس میں تو آپ نے فائل ان پٹ دیکھا ایکچولی صرف ان پٹ دیکھا کیونکہ ہم نے ایف اسٹریم یوز کیا ہے اور اس سے ہم نے گیٹ اور پیک سے کریکٹرز اس میں سے ریٹریو کیے ہیں اور ہم نے یہ دیکھا کہ یعنی بڑی سمپل اپلیکیشن ہے فائل مانیٹر کرو جیسے ہی کوئی چینج ہو پرنٹ کر دو کچھ ایشوز اس میں ہیں اگین وہ مائنس والا ایشو جو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اگر پہلا کریکٹر مائنس ہو ہم پرنٹ نہیں کر رہے ایک اور ایشو اس میں ہے جسے ہم بیزی ویٹنگ کہتے ہیں اور تھوڑا آگے جا کے ہم اسے ذرا زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے بٹ ان سمری بیزی ویٹنگ یہ ہے کہ ہم بلا اگر فائل میں کوئی چینج نہیں بھی ہو رہی تو ہم دیکھے جا رہے ہیں بار بار لوپ میں اگر آپ کا سی پی یو مانیٹر ہے تو سی پی یو یوزیج آپ کی بہت اوپر گئی ہوئی ہوگی کیونکہ ہم بلا وجہ بار بار اس فائل کو چیک کیے جا رہے ہیں کچھ ہو نہ ہو پہلی اگزامپل میں تو ہم یوزر ان پٹ کا ویٹ کر رہے تھے تو سی پی یو یوزیج کوئی نہیں تھی جب تک میں کچھ کی نہ پریس کرتا اب میں بار بار لوپ میں چلے جا رہا ہوں اس وجہ سے سی پی یوزیج بڑھ گئی ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ میں ایک ایونٹ کا ویٹ کر رہا ہوں لیکن بزی ویٹ کر رہا ہوں یعنی میں نے سی پی یو کو بیزی رکھا ہوا ہے آکوپئی رکھا ہوا ہے اس سے ایک کام لیے جا رہا ہوں اور لیکن اصل میں کنسپچلی میں کسی چیز کا ویٹ کر رہا ہوں میں ویٹ کر رہا ہوں فائل میں کچھ آ جائے لیکن میں وہ ویٹ کرتے ہوئے ٹوٹلی بزی ہوں تو اس بیزی ویٹنگ کے کنسپٹ کو ہم آگے اور ڈیٹیل میں دیکھیں گے ان پرابلمز کو سائیڈ پہ رکھیں تو یہ ایگزامپل بہت سمپل تھی دونوں ایگزامپلس بہت سمپل تھیں کسی چیز کا ویٹ کریں جب وہ ہو جائے تو اسے پرنٹ کر دیں لیکن اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اب ہم ان دونوں ایگزامپلس کو کمبائن کرنے جا رہے ہیں دو بہت سمپل کو کمبائن کرنے جا رہے ہیں اور ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں ہم اگزامپل ون اور ایگزامپل ٹو ایسا سسٹم بنانا چاہ رہے ہیں کہ ادھر یوزر کی پریس کر دے کی بورڈ پہ یا فائل میں چینج ہو جائے ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ہو جائے تو ہم اسے پرنٹ کر دیں کنسپشنلی بڑا سمپل ہے لیکن اب ہم اس میں ہمیں پہلی چیز یہ ایشو آ رہا ہے کہ جب ہم سی ان سے یا ان پٹ سے کوئی کریکٹر گیٹ کرتے ہیں تو ہم لکھتے ہیں سلیکٹ سے سی ان ڈاٹ گیٹ یا سی ان ایکسٹریکشن آپریٹر جو ڈبل گریٹر دین سائن ہوتا ہے وہ یوز کر کے کوئی کریکٹر ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں اور وہ پھر ویٹ کرتا ہے جب تک وہ کریکٹر پریس نہیں ہو جاتا اب اتنی دیر میں اگر فائل میں کوئی چینج آ ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ دونوں میں سے کچھ بھی ہو جائے تو پرنٹ کرنا ہے اتنی دیر میں فائل میں کوئی چینج آ جائے تو ہم کیا کریں مطلب ہمارے لیے کوڈ لکھنا مشکل ہو گیا سڈنلی کیوں کیونکہ ہمارا ان پٹ گیٹ کرنے کا آپریشن بلاکنگ ہے اگین یہ ٹرم بلاکنگ کی میں بعد میں بہت ڈیٹیل میں اس کنسیپٹ کو ڈسکس کریں گے لیکن اگر میں ایزیوم کر لوں کیونکہ اس کی یہ تو بلاکنگ ہے یہ لکھنا بہت مشکل ہو گیا میں ایزیوم کر لیتا ہوں کہ میرے پاس کوئی فنکشن ہے ایک فنکشن ہے جس کے تھرو میں چیک کر سکتا ہوں کہ کی بورڈ پہ کی پریس ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اور اس کو ایزیوم کر کے میں آپ کو ایک تیسری ایگزامپل دکھاتا ہوں جس میں میں نے کوشش کی ہے کہ یہ دونوں میں اور کر سکوں کہ فائل میں چین ہو یا کی ہو تو میں اسے آؤٹ کر دوں تو اس ایگزامپل میں ہم دیکھیں گے ہم نے پہلے کی طرح آئیو اسٹریم اور ایف اسٹریم انکلوڈ کی اسٹینڈرڈ انپٹ آؤٹ پٹ کے لیے اور فائل ان پٹ آؤٹ پٹ کے لیے اس کے بعد ہم نے مین میں ایک کے بجائے دو ویریبلس ڈکلیئر کیے اور ہمیں دو کیوں ڈکلیئر کیے ایک ہم نے کی بورڈ انپٹ کے لیے ڈکلیئر کیا ایک ہم نے فائل کو چیک کرنے کے لیے ڈکلیئر کیا اس کے بعد ہم نے ایک یہ جو میں کہہ رہا ہوں ایزیوم کر لیتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایک کمانڈ موجود ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کی بورڈ پہ کی پرس ہوئی ہے یا نہیں صرف اس ایگزامپل کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے جسے میں نے اس کی بورڈ پریسٹ یہاں پہ لکھا ہے اب اگر آپ ڈاس بیس سسٹم پہ یا بعض ونڈوز بیسڈ سسٹمس پہ ہیں تو آپ کو ایک ہیڈر فائل ملے گی کون آیو ڈاٹ ایچ اگر آپ کے پلیٹ فارم پہ یہ فائل اویلیبل ہے تو آپ اس کام کے لیے ایک فنکشن یوز کر سکتے ہیں کے بی ہٹ جس سے پتہ چلتا ہے کی بورڈ ہٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا لیکن بہت سارے دوسرے سسٹمز پہ یونکس بیس سسٹم اور اور سسٹمز پروگرامنگ انوائرمنٹس میں آپ کو کون آیو ڈاٹ ایچ اویلیبل ہی نہیں ہوگی یا اویلیبل ہوگی اور اس میں کہ بھی ہٹ نہیں ہوگا تو اس لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ اس کو ہائپھیٹیکل سمجھ لیتے ہیں اگزامپل کو اور یہ اس کی بورڈ پریس کا ایونٹ آپ کو یا کا فنکشن آپ کو یہ بتائے گا کہ کی بورڈ پریس ہوا ہے یا نہیں ہوا اس کے بعد ہم نے اپنے ویریبل بی کے اندر اسٹینڈرڈ ان پٹ سے ایک کریکٹر گیٹ کیا اسے آؤٹ پٹ کر دیا اینڈ لائن پرنٹ کیا اور انڈ لائن ہم ہمیشہ ساتھ اس لیے پرنٹ کرتے ہیں کہ اگین یہ سی پلس پلس کی چیز ہے ہم تھوڑی سی ریوائز کر رہے ہیں کہ جو سی آؤٹ اسک نے اپنے اندر بھی ایک بفر بنایا ہوتا ہے اور وہ بعض کا ہوتا ہے کہ اگر آپ اینڈ لائن نہ ڈالیں تو آپ کی چیز فوراً پرنٹ نہیں ہوتی اس نے بفر میں رکھی ہوتی ہے اور آپ جب انڈ لائن ڈالیں وہ ساری اکٹھی پرنٹ ہوتی ہیں تو کنفیوژن سے بچنے کے لیے ہم نے آسانی کر لی اینڈ لائن پرنٹ کریں گے تو اور ایک نیو لائن بھی ایڈ ہو جائے گی اس کے بعد ہم نے کہا کہ اگر کی بورڈ کی پریس نہیں ہے ایف اف کے اندر ہم گئے ہی نہیں یا پریس تھی اور ہم پرنٹ کر کے آگے نکلے تو ہم نے ایف سٹریم جو کہ ان پٹ فائل سٹریم ہے جیسے لاسٹ ایگزامپل میں تھی وہ بنائی ٹیسٹ اور ٹیکسٹ ہم نے فائل نیم دیا اور اگین ایس ٹی ڈی ڈبل کالن ایف سٹریم ڈبل کالن ان یہ سیکنڈ پیرامیٹر دیا کہ یہ ایک ان پٹ فائل ہے again اگر ایف وہ فائل exist کرتی ہے یہ variable successfully open ہو گیا ہے اور character a جو ہم نے اس کام کے لیے ویریبل اے یوز کر رہے ہیں وہ اگر ایف پیک یعنی فائل کے اندر جو کریکٹر پڑا ہے اس کے اکول نہیں ہے یعنی فائل میں کوئی چینج آئی ہے تو ہم اے میں وہ چینجڈ کریکٹر گیٹ کریں گے اور اسے پرنٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم فائل کلوز کر دیں گے اور یہ کام کرتے رہیں گے جب تک اِدھر اے یا بی ایکس نہیں ہو جاتا یعنی یوزر یا کی پہ کر دے یا اس فائل میں ہم ایکس ڈال دیں اور اس کے بعد ہم ریٹرن زیرو کر دیتے ہیں سکسیزفل ریٹرن تو یہاں پہ ہم نے اس ایگزامپل میں ان دونوں چیزوں کو کمبائن کیا اور کچھ کمپلیکیشنز ایڈ ہوئیں مثلا ہمیں اپنی جہاں پہ اس وائل لوپ کو لگا رہے تھے وہاں پہ یہ دو چیزیں یاد رکھنی پڑی دو ڈیفرنٹ چیزیں کہ کی بورڈ والا کریکٹر نہ اے ہو جائے ایکس ہو جائے نہ فائل میں نہ ایکس ہو جائے ہمیں دو ویریبلس بنانے پڑے اے اور بی ہمیں دھیان رکھنا ہے ہم ایک کی جگہ بی بی کی جگہ اے نہ یوز کر دیں اور یہ کمپلیکیشنز دو میں زیادہ لگ رہی بٹ ہو سکتا ہے ہم بعد میں کہیں کہ نیٹ ورک سے نہ کوئی ہمیں اے بھیج ایکس بھیج دیں ہم اسے بھی پرنٹ کرنا چاہتے ہیں ہم ماؤس سے بھی یہ ہو جائے ڈبل کلک ہو جائے تو بھی ایکزٹ کرنا چاہتے ہیں تو اگر ہم یہ چیزیں بڑھاتے جائیں گے یہ نمبر آف ویریبلس کنڈیشنس کمپلیکس ہوتی جائیں گی یعنی اگر میں ان ادر یہ اسکیلیبل نہیں لگ رہا لیکن اس سے پہلے کہ ہم ایک مور اسکیلیبل طریقے سے اسے لکھیں اور سمجھیں کہ وہ کیوں اسکیلیبل ہے اس سے پہلے اسے چلا کے رن کرتے ہیں یہ ہم جی پلس پلس ایگزامپل تھری مائنس او ایگزامپل تھری ایگزامپل تھری ڈاٹ سی سی یہ ہم نے کمانڈ ایگزیکیوٹ کی ہے یہ ساتھ ہی کمپائل ہو گیا اس کے بعد ہم نے اسے ڈاٹ سلیش اگزامپل تھری کر کے رن کر دیا اب سب سے پہلے ہم کی بورڈ پہ کی پریس کر کے دیکھتے ہیں کہ ہم نے کریکٹر ایچ پریس کیا ساتھ ہی ایچ آؤٹ ہو گیا ہم کے پرس کرتے ہیں ساتھ ہی کے پرنٹ ہو گیا اب ہم اس پروگرام کو چلتا رہنے دیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دوسری طرف دوسری میں echo سے میں کچھ ڈالتے ہیں تو ہم یہ ایک کمانڈ سے ٹیکسٹ اور ٹیکسٹ میں سی ڈال رہے ہیں اور وہ سی بھی پرنٹ ہو گیا یعنی کوئی فکس آرڈر نہیں ہے جہاں بھی کچھ ہو رہا ہے ادھر فائل میں چینج آ رہی ہے یا کنسول پہ آ رہی ہے وہ دونوں چیزیں پرنٹ کیا جا رہا ہے اور اب ہم فائل میں ایکس ڈال دیتے ہیں اور ساتھ ہی ہمارا پروگرام گیا تو یہ ہم نے سکسیزفلی ایک اپلیکیشن بنا لی جس میں ہم نے یہ دونوں چیزیں کمبائن کر لیں ہم نے کنسول انپٹ اور فائل چینج ابزرویشن ان دونوں چیزوں کو کمبائن کر کے ایک ایپلیکیشن بنا لی کہ جو اِدھر پہ چلتی ہے کہ جہاں بھی کوئی چینج ہو اسے آؤٹ پٹ کر دو ہم نے اس کے مسئلے بھی ڈسکس کیے کہ کورٹ تھوڑا سا کمپلیکیٹ ہو گیا ہے جبکہ ہم بہت ہی تھوڑا سا کام کر رہے ہیں ہم صرف آؤٹ پٹ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے ہمیں اس سے زیادہ کمپلیکیٹیڈ کام کرنا ہو ہمارے ویریبلس مکس ہونے لگ گئے تو اور ہمیں مطلب ملٹیپل چیزیں مانیٹر کرنی ہے ایک چیز مانیٹر کی اس پہ کیا کرنا ہے یہ مانیٹر کیا یہ مانیٹر کیا, کیا اس میں بلاکنگ کا ایک ایشو ہم نے ڈسکس کیا تو ان سارے ایشوز کو سائڈ پہ رکھ کے ہم اس اپلیکیشن کو ذرا سا ریفیکٹر کرتے ہیں ریفیکٹر کا ورڈ مے بی آپ نے سناؤ مے بی نہ سناؤ ریفیکٹرنگ کہتے ہیں ایک پروگرام کو تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقے سے لکھنے کو وہ وہی کر رہا ہوگا جو پہلے کر رہا تھا بس اس کو لکھنے کی اور کچھ آڈرنگ اور کچھ فنکشنز اور فارمیٹنگ چینج ہوگی تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس پروگرام کو ڈیفرنٹلی کیسے لکھا ہے ہم نے اس پروگرام کو ریفیکٹر کیسے کیا ہے تو اس ریفیکٹرڈ ایگزامپل میں آپ دیکھیں کہ میں نے دو فنکشنز بنائے ہیں ایک آن کی پریس کا بنایا ہے اور ایک آن فائل چینج کا بنایا ہے ابھی ہم تھوڑی دیر میں ان کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ان میں ہو کیا رہا ہے اور یہ دونوں فنکشن انٹ ریٹرن کر رہے ہیں اور یہاں بھی ریٹرن کا پرپز یہ ہے کہ اگر ہم زیرو ریٹرن کریں گے تو ہم پروگرام میں چلتے رہیں گے ون ریٹرن کریں گے تو ٹرمینیٹ کر دیں گے جیسے شارٹ آف مین سے ہوتا تھا کہ زیرو ریٹرن سکسیس ہے اور ون ریٹرن فیلئر ہے آل کہ ہم نے اسے کبھی یوز نہیں کیا لیکن اس کا کنس اس کا ٹریڈیشنلی یہ مطلب ہوتا ہے اسی طرح ہم نے ان دو فنکشنز کا ٹریڈیشنل اس مطلب کو یوز کر کے یہ مطلب رکھ دیا کہ یہ جب ریٹرن ون کریں گے اس کا مطلب ہے کہ ہم کو پروگرام ٹرمینٹ کر دینا اب ہم اپنے مین کی طرف آتے ہیں ان فنکشنس کو ہم بعد میں ان کی باڈی دیکھیں گے کہ ان کے اندر لکھا ہوا کیا ہے مین کے اندر میں نے پچھلی اگزامپل کی طرح ایک ویریبل ڈکلیئر کیا ہے اے جس کے اندر مائنس سائن رکھا ہے یہ میں وہ دیکھ... دیکھنے کے لیے یوز کروں گا کہ فائل چینج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اور اب میں اس کے اندر اسی طرح کا ایک ڈو وائل لوپ یوز کر رہا ہوں اس بار میں نے ڈو وائل لوپ میں کنڈیشن لگا دی یہ لوپ چلتا رہے ٹھیک ہے میں اسے مینولی اس کے اندر سے مینولی سے بتا دیا کہ لوپ کی کنڈیشن کو یوز کیے بغیر بیج میں سے ریٹرن کر کے ٹرمنیٹ کر دوں گا وہ میں کیسے کر رہا ہوں میں نے وہی اس کی بورڈ کی کمانڈ ایزیوم کی اگین یہ ہیپتھیٹیکل کمانڈ ہے اگر آپ کے پاس کون آیا ہے تو کے بی ہٹ یوز کر سکتے ہیں بٹ ادر وائز یہ صرف کنسیپٹ سمجھنے کے لیے اور اگر کی بورڈ پریس ہوا ہے تو میں وہ جو فنکشن اوپر لکھا ہے آن کی ہی پریس وہ کال کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں ریٹرن زیرو کر دیتا ہوں اگر وہ فنکشن مجھے ون ریٹرن کرے ابھی میں نے بات کی تھی کہ وہ جو آن والے دونوں فنکشنز ہیں ان کی ڈیفینیشن یہ رکھ لیتے ہیں کہ اگر وہ ون ریٹرن کریں تو ہم ٹرمنیٹ کر دیں اگر وہ زیرو ریٹرن کریں تو ہم نہ ٹرمنیٹ کریں اس کا فائدہ کیا ہوا کہ اب وہ جو وائل کے اندر کنڈیشنز جمع ہو رہی تھیں وہ نہیں جمع ہوں گی بلکہ آن کی بورڈ آن کی پریس کی اپنی ذمہ داری ہے اسے پتہ ہو کہ کب اسے ٹرمنیٹ کرنا چاہیے اور کب نہیں کرنا چاہیے اس سے ہمارا کوڈ نیٹ ہو جائے گا اور نیٹ ہونے کا کیا پرپز ہے کہ کوٹ نیٹ کوڈ زیادہ اسکیل کرتا ہے تو اس کے بعد ہم نے اسی طریقے سے فائل کے اندر سے ایف اسٹریم کر کے ٹیسٹ اور ٹیکسٹ وہی اسٹینڈ اف اسٹریم ڈبل کال اینڈ کر کے فائل اوپن کی دیکھا وہ گڈ ہے یا نہیں اس کے اندر کیریکٹر دیکھا وہ ڈفرینٹ ہے یا نہیں اور اگر ڈفرینٹ ہے تو ایک آن فائل چینجڈ کال کر دیا اور اس کے بعد اگر وہ ون ریٹرن کر دیتا ہے تو بھی ہم نے ریٹرن زیرو کر دیا اور پھر فائل کلوز کر دی تو ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ اس مین کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ کی بورڈ پریس ہوا ہے یا فائل میں کوئی چینج آئی ہے اور بس یہ دیکھا کرنا کیا ہے اس پہ یہ میں نے علیحدہ کر دیا اس آئسولیشن سے مجھے کیا فائدہ ہوگا اگین اسکیلیبلٹی میں اس پہ اور بات کروں گا لیکن میں نے کنسرنز علیحدہ کر دیے اب میرا مین کا کنسرن ہے کہ میں صرف یہ دیکھوں کی بورڈ پریس ہوا ہے یا فائل چینج ہوئی ہے اور اس کو میں ایکچولی ایک سٹیپ آگے بھی لے کے جا سکتا ہوں کہ میں ایک صرف مین میں یہ دیکھوں کہ فائل میں کچھ رائٹ ہوا ہے اور یہ چینج ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ کہیں اور جا کے چیک کروں لیکن ابھی ہم اگزامپل ذرا سمپل رکھتے ہیں اور پھر میں آپ کو نیکسٹ سٹیپ پہ وہ بھی دکھاؤں گا کہ ہم مین میں صرف یہ ڈال دیں کہ وہ فائل میں کچھ رائٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا اور پھر اس کی بیس پہ ایک علیحدہ جگہ یہ دیکھیں کہ وہ جو رائٹ ہوئے وہ چینجڈ ہے یا نہیں ہے پھر ہمارا یہ جو کریکٹر کیا ہے ہم نے یہ بھی مین سے نکل جائے گا اس کا بھی یہاں کام نہیں رہے گا کا مانیٹر رہ کرنا کچھ ہم نے کیا لکھا ہے تو یہ آن کی پرس کے اندر ہم نے وہی اپنا کریکٹر بی ڈکلیئر کیا سی ان سے گیٹ کیا اور اس کے بعد ہم نے سی آؤٹ پہ وہ کریکٹر بی پرنٹ کر دیا اینڈ لائن کر دیا تاکہ آؤٹ آ جائے اور غور سے دیکھیں کہ ہم نے ریٹرن کیا ہے بی اکول اکول ایکس اس کا مطلب اگر ریٹرن اسٹیٹمنٹ میں یہ سنٹیکس یوز نہیں کیا تو ریٹرن اسٹیٹمنٹ میں ایک کنڈیشن ڈال دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کنڈیشن ٹرو ہے تو ون ریٹرن کرو اگر وہ کنڈیشن فالس ہے تو زیرو ریٹرن کرو تو افیکٹولی اس سنٹیکس کا مطلب ہے کہ اف بیول اکول کریکٹر ایکس دین ریٹرن ون ایلس ریٹرن زیرو اسے لکھنے کا ایک کوئک اور کامن طریقہ ہے تو ہم نے لکھ دیا return کرے گا اور دوبارہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے دوسرا فنکشن دیکھتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک کریکٹر ڈکلیئر کرنا ہے اور فائل سے اسے ریڈ کرنا ہے ہمیں پتہ پتا یہ چینج کریکٹر ہے تو بس ہم نے اسے صرف پرنٹ کرنا ہے اور ریٹرن کرنا ہے اے ایکل ایکس یعنی اگر ایکس نہیں ہے اگر ایکس ہے تو ون ریٹرن کر دو تاکہ پروگرام ٹرمینیٹ ہو جائے تو اگزامپل یہ اگین میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ریفیکٹرنگ ہے صرف چیزوں کو آگے پیچھے لکھا ہے کوئی پروگرام میں چینج نہیں کی لیکن اس ریفیکٹرنگ سے ہمیں بڑے ایڈوانٹیجز ہوئے ہیں ہمارا مین کا ایک پرپس ڈیفائن ہو گیا اس کا پرپس صرف ہے کہ جن چیزوں میں ہمیں ہے ہمیں کی میں انٹرسٹ ہے یا فائل چینج میں انٹرسٹ ان کو دیکھے اور ہمیں بتا دے کہ یہ کچھ ہوا ہے اور ایک سیپریٹ فنکشن کا یہ کنسرن ہو کہ اس کے جواب میں کرنا کیا ہے اسی طرح سے مین کا یہ کنسرن ہو کہ اگر ون ریٹرن ہوا ہے تو ٹرمنیٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا اور اس فنکشن کو پتا ہو کہ کس سچویشن میں ٹرمنیٹ کرنا ہے کی بورڈ پہ ایکسپریس ہوا ہے تو ٹرمنیٹ کرنا ہے یا فائیو میں ایکس لکھا گیا ہے تو ٹرمینیٹ کرنا ہے یا ماؤس پہ کچھ ہوا ہے یا کسی بھی اور چیز میں کوئی چینج آئی ہے تو یہ سیپریشن آف کنسرن ایک بڑا فنڈامنٹل آئیڈیا ہے اور کیا کنسرنس ہم سیپریٹ کر رہے ہیں ہم چیزوں کو مانیٹر کرنا اور ان مانیٹرڈ چیزوں کو ریئیکٹ کرنا ان دو چیزوں کو سیپریٹ کر رہے ہیں ہم نے مین میں آئسولیٹ کر دیا چیزوں کو مانیٹر کرنا اور یہ مانیٹرنگ بہت ساری اپلیکیشن میں بڑی سملر ہوگی جب بھی ہم کی بورڈ کا مانیٹر کرنا چاہیں یہی پانچ لائنیں لکھیں گے اور جب بھی ہم فائل چینج مانیٹر کرنا چاہیں یہی پانچ لائنیں لکھیں گے لیکن ان کو ریئیکٹ کرنا ڈفرینٹ اپلیکیشن ڈفرینٹ طرح سے ریئیکٹ کریں گے ورڈ میں آپ لکھیں گے ایک کیورڈ پریس ہوا ہے وہ کسی اور طرح فونٹ میں لکھا ہوا ہے ایکسل میں اس سے کچھ اور ہونا ہے ڈفرینٹ اپلیکیشنس کیلکولیٹر میں لکھیں گے اس سے کچھ اور ریئیکٹ ہونا ہے تو ریئیکشنس ڈفرینٹ ہوں گے لیکن وہ جو مانیٹرنگ ہے وہ سب سے کامن سب میں کامن ہوگی اور ابھی تو ہم نے اس ایپلیکیشن میں کیا کیا ہے کہ مین کے اندر ہم چینج کو مانیٹر کر رہے ہیں ہم نیکسٹ ٹائم اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کریں اور ہم اس چینج مانیٹرنگ کو بھی مین سے نکال دیں گے یہ جو ویریبل اے رکھا ہے کہ فائل میں چینج آئی ہے یا نہیں آئی یہ بھی ایک طرح سے رییکشن ہے کہ فائل میں کچھ لکھا گیا ہے تو اب ہم چیک کر رہے ہیں ہو, وہ چینج ہوا ہے یا نہیں ہوا اس اس چیز کو بھی ہم مین سے نکال دیں گے اور ہم مین سے نکال کے یہ اپنے پرانے آن فائل چینج میں نہیں ٹھوسیں گے ہم ایک نیا فنکشن لکھیں گے کہ آن فائل سے آن فائل رائٹ یا آن فائل کے اندر کچھ رائٹ ہوا ہے تو ہم اس کے اندر صرف یہ چیک کریں گے کہ چینج ہوئی ہے یا نہیں اور پھر آن فائل چینج یوز کریں گے اور یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ایکسٹینشن ہوگی اس ایگزامپل کی جو ہم نیکسٹ ٹائم کریں گے تو یہ ایگزامپل جو پچھلی اگزامپل تھی اس کا ایک ریفیکٹرڈ ورژن ہے تو ایکچولی ہم اسے چلائیں گے تو کچھ ڈفرینٹ نہیں ہوگا وہی ہوگا جو لاسٹ ٹائم ہو رہا ہے لیکن ہم اسے چلا کے دیکھ لیتے ہیں اور اگین یہاں پہ میں ایک ایسا سسٹم یوز کر رہا ہوں جس پہ کے بیٹ ہے جس وجہ سے میں ایگزامپل چلا رہا ہوں otherwise again is از کی بورڈ پریسڈ یا کے بیٹ کوئی اسٹینڈرڈ فنکشنز نہیں ہیں جو ہر پلیٹ فارم پہ ملیں تو اس کو چلا کے دیکھتے ہیں اگین ہم وہی کمانڈ یوز کر رہے ہیں جی پلس پلس 3 فور یہ اگزامپل کا ریفیکٹڈ ورژن ہے اور یہ کمپائل ہو گیا اس کے بعد ہم اسے ڈاٹ سلیش اگزامپل فور کر کے رن کر رہے ہیں اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کی بورڈ کچھ لکھتے ہیں ڈی لکھ دیا انٹر کیا ڈی پرنٹ ہو گیا اب ہم فائل میں کوئی چینج کرتے ہیں یہ دوسرے ٹرمینل ونڈو میں جا کے ہم ایکو کرتے ہیں سی ہم فائل میں ایکو سے کر کے لکھ دیتے ہیں ٹیکسٹ اور ٹیکسٹ فائل گریٹر دین یوز کر کے ہم اس میں لکھ رہے ہیں اور یہ واپس پہلی ٹرمینل ونڈو میں دیکھ رہے ہیں ہم کہ یہ ہمارا سی پرنٹ ہو گیا ہے تو یہ اسی طرح سے چل رہی ہے جیسے لاسٹ ایگزامپل چل رہی تھی اور اب ہم کی بورڈ پہ ایکس ڈال دیتے ہیں لاسٹ ٹائم ہم نے فائل میں ایکس سے ٹرمینیٹ کیا تھا اس بار کی بورڈ پہ ایکس ڈالتے ہیں ایکس ڈال کے انٹر کیا پرنٹ او کے ٹرمینیٹ ہو گیا تو یہ ایگزامپل جس طریقے سے لاسٹ ایگزامپل چل رہی تھی بالکل اسی طریقے سے ورک کر رہی ہے صرف ہم نے کچھ سیپریشن آف کنسرن کر کے اس کو زیادہ نیٹ بنا دیا ہے تو اس یہ جو صرف ہم دو ایگزامپلس کو دیکھ کے کچھ فنڈامنٹل آئیڈیاز ڈسکس کریں گے پہلا آئیڈیا کہ آپ کو پہلی بار ایک بلاکنگ کنسیپٹ جو بلاکنگ کے کنسپٹ کا آئیڈیا ملا ہے ہم اسے بہت ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کریں گے لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ سی ان بلاکنگ ہے اس وجہ سے سی ان ڈاٹ گیٹ کر کے ہم ساتھ ایک اور کام کرنا ایک مشکل کام ہو گیا یعنی ہم نے سی ان ڈاٹ گیٹ اگر یوز کر لیتے سیدھا اور یہ اس کی بورڈ پریس ٹائپ کی کوئی چیز نہ یوز کرتے تو ہم ساتھ فائل کو مانیٹر کر ہی نہیں سکتے تھے تو بلاکنگ ایک بہت بڑا ایشو ہے اور ہمیں اس طریقے سے کوڈ لکھنے کے لیے ساری نان بلاکنگ چیزیں چاہیے جو مجھے چیک کر کے بتا دیں ادھر کچھ ہوا یا نہیں ہوا یا ادھر کچھ ہوا یا نہیں کوئی چینج آئی ہے یا نہیں کی بورڈ پریس ہوا ہے یا نہیں ماؤس سلا ہے یا نہیں بلاکنگ چیز یوز کرنے سے بہت بڑا ایشو آئے گا اور یہ ہم تھرو آؤٹ دا کورس ہم جگہ جگہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی بلاکنگ کال کر کے یا تو اگر وہ ٹمپریری بلاکنگ ہے ہماری اپلیکیشن اسٹک ہو جائے گی میں آپ کو بڑی ایک سمپل اگزامپل دیتا ہوں جو تھوڑے پرانے ورژن ہوتے تھے ورڈ کے اس میں جب پرنٹنگ بھیجتے تھے اگر آپ کی پرنٹنگ ذرا سلو ہے اتنی دیر آپ ورڈ میں کچھ اور نہیں کر سکتے تھے تو نئے ورژنس میں انہوں نے اسے امپروو کیا اب وہ نیچے باہر میں آ جاتا ہے کہ جی پرنٹنگ بیک گراؤنڈ میں جا رہی ہے اب یہ چیز امپروو ہو گئی تو پرنٹنگ وہاں پہ ایک بلاکنگ آپریشن بن رہا تھا تو بلاکنگ آپریشنس کا یہاں پہ ایک بہت بڑا ایشو ہے دوسرا ایک ورڈ میں نے بار بار اسکیلیبلٹی کا یوز کیا اسکیلیبلٹی سے مراد یہ ہے کہ میں ایک اپلیکیشن کو کمپلیکیٹ کرتا جاؤں اسے مور کمپلیکس کرتا جاؤں لیکن اس کا کوڈ اتنی رفتار سے کمپلیکس نہ ہو یعنی میں ایک سمپل کوڈ کے ساتھ ایک کمپلیکس کام کر سکوں تو جو ابھی ہم نے طریقہ دیکھا جس طریقے سے ہم نے ڈفرینٹ چیزوں کو سیپریٹ کیا ہے اگر میں دس چیزیں بھی مانیٹر کروں وہ لائن میں میں دس چیزیں مانیٹر کر دوں گا اور دس چیزوں کو ایکٹ کرنے کے فنکشنز علیٰ علیحدہ لکھ دوں گا اور اس میں یہ ساری چیزیں میں مانیٹر کر رہا ہوں لیکن کچھ بھی پیرل نہیں ہے یہ میں ورڈ یوز کر رہا ہوں فسٹ ٹائم پیرل کا اور پیرل سے مراد یہ ہوتی ہے کہ دو چیزیں سائملٹینیسلی ہو رہی ہیں مثلا ہم اس کی بھی تھوڑی دیر بعد ایک ایگزامپل انٹروڈیوس کریں گے جس میں ایکچولی میں ان پیرل کی بورڈ اور فائل کو مانیٹر کر رہا ہوں اور پیرل کرنے میں نئے مسئلے آ جاتے ہیں مثلا آؤٹ پٹ ایک ہے سی آؤٹ ایک ہے اگر میں دو جگہ سے پیرل ریڈ کر کے لیٹ سے ایک جگہ سے میں ہیلو لے رہا ہوں ایک جگہ سے لے رہا ہوں تو وہ ایون کریکٹرز میں ایک سو سکتے ہیں ادھر سے ایچ آیا ادھر سے ڈبلیو آ گیا تو پیرل کے اپنی کمپلیکیشنس ہیں اور ہم نے جس طریقے سے کوڈ لکھا ہے یہ بہت ساری چیزیں مانیٹر کرتا ہے لیکن پیرل نہیں ہے تو یہ اسکیلیبلٹی ہے اس طریقے سے کوڈ لکھنے میں اور اگر آپ اس فنڈامنٹل آئیڈیا کو ایکسپلور کو انڈرسٹینڈ کریں تو اسی کو ہم تھوڑا سا کمپلیکیٹ بلڈ کریں گے اور پھر ہم دیکھیں چیزیں ڈراپ کریں گے کہ یہ پورا کا پورا یہ ایریا ہمیں بنا بنایا مل جاتا ہے یہ چیز ہمیں بنی بنائی مل جاتی ہے اور یہ ہماری فنڈامنٹلس ہوں گی یہاں سے ہم بلڈ کریں گے کہ اس جو ویژول پروگرامنگ کے کورس میں گرافکس یوزر انٹرفیسز ڈیزائن کریں گے ایون ڈیون ماڈل یوز کریں گے اور تھرو اوٹ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اچیف کیا کرنا چاہ رہے ہیں اسکیلیبل اپلیکیشنز وچ مینس کمپلیکس اپلیکیشنز سمپل کورٹ وی وانٹ ٹو اچیو کہ اگر ہم ایک اپلیکیشن ہے بنی بنائی ایپلیکیشن ہے اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے مجھے پورے اس کی تھاؤزنڈ لائنس آف کوڈ نہ سمجھنی پڑے کیونکہ وہ ساری آئسولیٹڈ سپریشن آف کنسرن کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں تو اب ہم ریوائز کرتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کیا چیزیں ڈسکس کی ہیں ہم نے اسٹارٹ میں کورس کی آؤٹ دیکھی ہم نے بیسیکلی دیکھا کہ اس کورس میں آپ سیکھنے کیا جا رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ آپ ہم, ہم نے ڈسکس کیا آپ گرافکس یوزر انٹرفیسز ہم ڈسکس کریں گے ہم ایون اینڈ پروگرامنگ ڈسکس کریں گے اور ہم موسٹ آف دا کورس اس کی اپلیکیشن آن ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن اور ٹوورس دا اینڈ ویب اینڈ موبائل ایپلیکیشنس ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہم نے بالکل گراؤنڈ اپ سی پلس پلس کی دو بیسک ایگزامپلس تھی اس ان ایگزامپلس کو ہم نے کمپائل کیا رن کیا ایک میں ہم نے کی بورڈ ان پٹ مانیٹر کی ایک میں ہم نے فائل چینجز مانیٹر کی اور اس کے بعد اینڈ میں جو ہمارا کی آئیڈیا تھا کہ ان دونوں کو کمبائن کریں اور کمبائن کر کے ہم نے ایک مونولتھک اپلیکیشن بنائی جس میں ساری چیزیں اکٹھی ہم ایک ہی فنکشن میں کر رہے تھے اور ایک ریفیکٹرڈ مور آرگنائز طریقے سے اسے لکھا جس میں ہم نے مانیٹرنگ آف تھنگس علیحدہ کر دی اور ان پہ ریئیکٹ کرنے کا کوڈ علیحدہ کر دیا نیکسٹ ٹائم ہم اسی اگزامپل کو اور سوفیسٹیکیٹیڈ کریں گے اور اس کے بعد اس پہ بیس کر کے ہم ایونٹ روینٹ پروگرام کے کنسیپٹس انٹروڈیوس کریں گے ایونٹس کیا ہوتے ہیں ایونٹ ہینڈلرس کیا ہوتے ہیں ایونٹ لوپ کیا ہوتا ہے اور وہ ہم اسی سی پلس پلس کی بیسک ایگزامپل سے سمجھیں گے کوئی نئی لینگویج ہم ابھی نئی انٹروڈیوس کریں گے ہم اسی سی پلس پلس کی بیسک ایگزامپل کو لے کے یہ سارے کنسیپٹ سمجھیں گے تو نیکسٹ ٹائم ہم اگین ایگزامپل کے ساتھ ایونٹس ایونٹ لوپ ایونٹ ہینڈلر اور یہ بلاکنگ اور اس قسم کی جو ہم نے ٹرمز آ جی اس کی ان کو پراپرلی انڈرسٹینڈ کریں گے تب تک کے لیے خدا حافظ